اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو انہی ہنس کھیل میں تھے تم فرماؤ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستی ہو